عدم اللہ وصی اللہ علامہ صحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مطلب حسن موجود تو تمام خارہ کو اور باقی تمام سامعین کو شہم سلام کرتے ہیں اور پھر ہمارے سلسلے درس جو ہے بابل جہاد درد نمبر 4 ہے اور دوسرا پیراگراف نمبر ایک سے اکاونس ہے جو ہے جہاد اکبر اور اسراد کے امام کے شرائط کے بارے میں تھا کل جہاد اکبر کے امام کے جو سب سے اعلیٰ شرائط تھے وہ بیان فرمایا بذاکر دیکھا جائے تو یہ اعلیٰ شرائط علم اہل علیہ السلام میں ہی پایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اونچے اعلیٰ سے ان کی مظہر تعام کہا اور اللہ تعالیٰ کے اسماعت سے کا تو یہ متبل مطلب مظہری تلکلیہ ہونا یہ یقیناً جو ہے انہیں کامل ہنسیوں کے علاوہ باقی سب کے لیے بہت ہی مشکل عمل ہے آگے شاسی فرماتے ہیں وا میوجت اگر ان تمام شرائط کے حامل اگر ایک امام جو طریقات کے رموز سکھانے کے لیے جہاز اکبر سکھانے کے لیے اس کی تربیت دینے کے لیے نہ ملے امام جامل لحاظ صفات ایک, ایک ایسے امام جو ان تمام صفات کا جامع نے اس میں اکٹھا لحاظ تمام صفات کا اگر ایک امام نہ ملے جن میں یہ تمام صفات ہو ہاں جی حوالات کے تمام مقامات انوارِ قلویہ صبیہ اتوار انوار متنویہ تجلیات مکاشفات مجحم معائنات تجلیت آثاری افعالی صفات فانف اللہ باقی فی اللہ، یہ سارے جو صفات بین ہو گئے اگر ان سب کا حامل ایک امام جو نہ ملے تو لاب الدافر تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں لاب الدین اس میں بدھ ان کے معنی چارے کی معنی, معنی. لاب دینی، اس کے سوا اچھا کوئی چارہ نہیں یعنی اتنا شرائط ہونا تو ہر صورت میں ضروری ہے طریقت کا جو امام ہے جو مرشد ہے اس کو مرشد کہا جاتا ہے اس میں لابود یقن اس کے ساتھ سوچیں کہ وہ امام جو طریقات کا آپ کو راہ دکھاتے ہیں جو جہاد اکبر کا راستہ دکھاتے ہیں اس میں آپ کے رہنمائی کرتے ہیں اس ساتھ کی حیثیت رکھتا ہے امام کے حیثیت رہتا ہے اس کے لازمی یقن تخی یعنی کہ وہ پرہیزگار ہو تخی کا مطلب یہ کہ وہ شریعت پہ سو فیصد عمل کرنے والوں مین چیز یہی ہے آزان گراہیں اس بار نرواش دنیا میں شریعت کو پاؤں تلے رون دیں شریعت سے نے نرواشی ہونے کے شکل ہے ہاں جی فیق العاحم سب سے پہلے فقر الحمد کے جب بنیادی تعلومات اس میں طریقات کے نام پہ جب پاؤں طل رون دیتے ہیں اس میں جو شاید بیان کیا ہے تو پھر ترکت سے اس کا پھر, اس کا پھر اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ہاں جی نہ تہتے ہم لکھا یا خونت و تقی تقی یعنی کیا ہے بات تقوا شاعر تغوا کس کہتے ہیں واجبات پہ مکمل عمل کرنے والا محرمات سے مکمل اپنے آپ کو اشتناف کرنے والا اور پہلے اس کا دوسرا درجہ مستحبات سنتوں پر عمل کرنے والا تمام مغروہات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہاں جی تو یہ اعلیٰ درجہ ہے تغوا, تغوا کا مرشد کے لیے یہ جو درخت کے لیے یہ جو ہے تغوا کا منظر چاہی وہ تو شریعت پہ کے سو فیصد پالو ہوئے بغیر اس مقام پر پہ پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل کے جو نام نہاد جو ہے لوگ جو درخواست کے دعوے دار ہیں ہاں جی وہ تو سو زدہ ان پڑھ ہیں وہ تو دین تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تو ایسے لوگوں کو آگے آ رہے ہیں جنہوں نے ایک دن بھی مکتب و مدرسہ نہیں دیکھا ہے ہاں جی تو ایسے لوگوں کو مرشد بنا کے اور کو ہم نے دین کو کھلونا بنا کے رکھا ہوا نگر میں ہمیں یہ عقائد سمجھنے کے ضرورت ہے اور دین جو ہے جن لوگوں نے دین پڑھا ہے دین جانا ہے دین سمجھا ہے انہیں لوگوں سے دین لے لیں گے تو آپ کو دین سکھائے گا لیکن جنہوں نے دین کا دروازہ ہی نہیں دیکھا معذرا سے اور مکتب کا دروازہ ہی نہیں دیکھا عالی سے بار نہیں پڑھا دین کا ہاں جی ایک سال کر کے ایک چھ مہینے کر کے دین نہیں پڑھا ہاں جی اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ چھ مہینے سے کچھ نہیں سیکھ پاتا ہے تو پھر وہ دین کا رہبر اور رہنما بنائیں اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جائیں تو سمجھو کہ ہم نے اپنے مذہب کو بالکل کھیلنا بنا کے رکھا ہے مذاق بنا کے رکھا ہے اس طرح تو میرے پھر ہم لوگوں نے اپنے مذہب کو دوسرے تمام مسالے کے اسلامی سے جو ہے ہم نے اپنے مذہب کو جو ہے بہت اس کی حیثیت کو مقام کو بالکل نیچے گرا دیا ہے کہ اس مذہب میں جو بھی آدمی ہوا جاہل سے جاہل آدمی بھی ان کا امام بن سکتا ہے ان پڑھ سے ان آدمی بھی ان کا مرشد بن سکتا ہے ان کا استاد بن سکتا ہے ان کا حادی و مہادی بن سکتا ہے تو پھر ہمارے محلک کے کیا وہ نگاجاں نگر میں دین کی رہنمائی کرنے کا حق کو جنہوں نے دین پڑھا ہے دین سمجھا ہے دین سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیا ہے ان سے دین لے لیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گا وہ صحیح دین آپ کو پہنچائے گا جنہوں نے دین کا دروازہ ہی نہیں دیکھا ہے ان پڑھ ہے سے بقران کے ایک عادت کا صحیح ترجمہ تک نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے کیا دین سیکھے گا وہ خفتہ نخوتا کہ فارسی مقولا ہے تو یہی وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہم ان کو مرشد بنا کے ساتھ پہ چڑھا رہے ہیں اور وہ آپ سے نرواش قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اپنی جیب بنا رہے ہیں جیب رہے ہیں اپنے بنا رہے ہیں اپنے لیے بلڈنگ بنا رہے ہیں اپنے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں اور نرواش قوم جو ہے بیوقوف بن کے پاگل بن کے ویسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہدایت کی بدلے گمراہی کے راستوں پہ چل رہے ہیں میں اللہ کی درگاہ میں اس قوم کے لیے ان سے پناہ مناتا ہوں تو لابۃ یقن تقیَََََََ تقی کوئی معمولی حفظ نہیں ہے زہن گرمی شریعت پر سو فیصد عمل کرنے والے کو تقی بولتے مرتاز پھر جو ہے ریاضت کرنے والا ہو شریعت کی روشنی میں ریاضت کرنے والا ہو ایک ریاضت دو شریعت کے منافی اور ریاضت ہی نہیں ہے شرک کے اسلام ہے شریعت جیسے بولتے اس کے مطابق ریاضت کرے مکاشباً اور ان پر جو حقیقت واضح ہو چکا ہے پردے ہٹ چکے ہیں حقائق دیکھنے کا اس کو مکاشب بولتے ہیں ایسے پہلے بڑا پہ. رقیق پردہ جو ہے, ہے. لیکن ہلکا سے پردہ ہے جس طرح چادر چادر کے ذریعے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں لیکن جو ہے مکمل جو بار پردہ ہے وہ ہٹ چکا ہے سیارن اور وہ سیر و سیاحت کرنے والا شرم ملقوط ملقوط فرسٹوں کے عالم اور واح کے کو ملقوط کہا جاتا ہے اس میں وہ سیر کرنے والے اس حالات سے آگاہیں مشاہدہ انواع حقائق کو مشاہدہ کرنے والا مشاہد آپ نے پہلے پڑھا اللہ تعالیٰ کے جن کے جو ہیں وہ برقی پردہ بھی ہٹ چکا ہے لیکن تھوڑا سا فاصلے سے حقائق دیکھتے ہیں مشاہدہ تیار جب جبروت اللہ تعالیٰ کے صفات کے عالم میں علم, علم الٰی قدرت الہی حالقیت رازقیت ربوبیت تو ان صفات الہی میں وہ تیران کر رہا ہے اور رہا ہے ان, ان حقائق سے وہ ہو رہا ہے فن ان فلّلہ اللہ تعالی کی ان صفات میں وہ فانی ہو رہا ہے یعنی ان صفات سے متصف ہو رہے ہیں باقی بلا اور انہیں صفات کے ساتھ وہ باقی ہے یہ صفات اب اس کے اندر بہت سے اچھے صفات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے قدرت میں سے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کی یعنی الٰی صفات بہت سے الٰہی صفات اس کے اندر آ چکی ہے باقی بلا جنہیں الٰہی صفات سے متصر ہو کر جو ہے وہ معاشرے میں قدم رکھتے ہیں اور ایک نارمل انسان کے حیثیت سے رہتے ہیں لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں عالم انوری حسین جاننے والا ہے بے آداب ترکیتی ترخت کے آداب کو کیسے شاگرد کو رہنمائی کرنا ہے اس کو اللہ تک پہنچانا ہے واقوانین لاروئین اور چالیس چالیس دن جو اعتکاف کراتے ہیں اس کے جو ہے قوانین کو جانتے ہیں وہ تربیت سالقین سالق جو مرید بن جائے اس کو شالق بولتے ہیں یہ ترما کے طالب علم بولتے ہیں ان کے صحیح تربیت کرنا ہے ایسی تربیت جو ان کو خدا تک پہنچائے نہ کہ جینات جو ہے مواقعات کا تذکیر کرا کے ان کو بڑا سمجھائے نہیں بلکہ تربیت سال ان کو صحیح تربیت کر کے ان کا اللہ والا بنا دے مان اللہ والے جب بن جاتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی خود دوسروں سے اچھا نہیں لگتا وہ خود کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں لیکن آج کے دور میں اچھا ہے وہ بس ایک مرید بن گیا اس کے بعد کسی نہ کسی عالم کے پیشے نماز پڑھنے کے لیے تیرے نہ کسی سادات کے پیشے بس اپنے مرشد اپنے مریدوں کو گروپ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ باقیوں کو تو خوشی نہیں سمجھتے ہیں یہی گمراہی ہے گمراہی کے لئے کوئی سر پر پیر نہیں ہے زین صحیح طریقات کا جو لڑائی یافتہ ہے وہ خود کو جتنا آگے جاتے ہیں اتنا خود کو گناہ گار سمجھتے ہیں جتنا آگے جاتے ہیں انہیں اپنے گناہم بڑھائے نظر آتا ہے اپنی اعتعاد تھوڑا نظر آتا ہے آپ علیہ السلام کی جو ہے دعائیں پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا امام دین العابدین فرمات ال کل و حجوبن علی معلوماً تو آتی قالین ہاں جی وہ امام معصوم میرے عبادت بندگی بہت تھوڑے ہی فرما رہے ہیں لیکن آج جو ہے تین دن اعتقا کر کے خود کو سمجھتے ہیں بہت بڑا تیر مارا ہے اور دوسروں کو خوشی نہیں سمجھتے ہیں یہ ہدایت نہیں ہے ہدایت یہ جتنی عبادت کریں خود کو اس کے اندر آجیزی آ جائے کسر نسے آ جائے ہاں جی اور لوگوں میں خود کو گناہ کار سمجھنے لگ جائیں خود اپنے گناہوں کے زیادہ بینا ہو جاتا ہے اپنی کمزوریوں کو زیادہ در کر لیتے ہیں ہاں جی اس طرح اللہ سے قریف ہو جاتے ہیں وہ تعبیرات الواقعات اور مریضم کے لیے جو نے نا سیر کے سلوک راستے میں کچھ مختلف خواب نظر آتے ہیں ان کی وہ صحیح تعبیر کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ سب جانتا ہو یہ شخص اور مجازن فی اخذ البیاتی اور اس کو اجازت ملا ہو فی اخذ البیات اپنے مریدوں سے بیال دینے کا کہ یہ مریدین سے بیال دے کے کیا کہتے ہیں مریدین سے بیال لیتے ہیں کہ وہ اس کے اعتعاد میں رہیں وہ جو کہیں اس پر عمل کریں چونکہ طریقت کے مشین کا حکم یہ جاوا کسی کا مرید بن جاتے ہیں بیعت کر لیتے ہیں تو پھر جو وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے کہا ہے یہ مقلا مشہور ہے کل مئی فاصل کا جس طرح مردہ جو ہے دوہنے والے کے ہاتھوں میں ہے وہ جس طرح پلٹیں جدھر پلٹیں پانی جہاں دھوئیں وہ کچھ نہیں بولتا ہے اس طرح بولتے ہیں مرید کو چاہے اپنی مرشید کے ہاتھوں میں اسی طرح تابیدار رہیں اس کے ہر حکومت بزارہ برابر خلاف ورزی نہ کریں اس لیے اس ایسے شخص کو بیعت کے لئے لوگوں سے بیل دینے کے لیے اس کو اجازت چاہے تاکہ وہ دو ممبری آدمی نہ ہو وہ حقیقی مرشید ہو بےحد اس وجہ سے ضروری ہے مجاز کے اجازت تو لوگ سے بیان دینے کے لیے و تلقین ذکر لوگوں کو ذکر دینے کے لیے موصول ذکر و اشادی طالبین اور طالبین طالب علموں کو اللہ کے داخلے میں آنے والے سالکین کی رہنمائی کے لیے اس کو اجازت ہو کس سے من مشید ان کامل ان ایک مرشد کامل ہے جو ایک کامل مرشد فنا اللہ بقاب اللہ کے منزل پر پہنچا ہوا سند یا ایک مرشد کی طرف سے اس بندے کو جو مرشد کے دوسرے درجے پر ہیں اس کو اجازت ہونا ضروری ہے تاکہ یہ دو نمبری کام نہ کرے لوگ اس دوران لوگ تاکہ جو ہے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پھنسے ازن گنج شاشر کی زبارت میں بہت عامیت نرواشی اس عبارت کو اس حکم کو پاؤں تلے رو چکے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی اس لیے ہمیشہ دو نمبری لوگوں کے ہاتھوں ہم پھنسے ہوئے ہیں نے کہا کہ کامل کے ذرائع سے مشید کاملوں پر شرائطیں جو آپ لوگوں نے پڑھ کے ایک ایسی شخصی میں یہ تمام شرائط پائے جاتا ہو اور اس کا سلسلہ رکھتا ہوں رسول اللہ تک ایندین بےدن آل علیہ السلام سے جا کے علیہ السلام سے جا کے رسول اللہ تک یہ دو چیز بہت ضروری ہے جو آدمی لوگوں کو بیل دیتے ہیں لوگوں کو تصویر دیتے ہیں اعتکاف کراتے ہیں اگر اس کو مرشد کامل سے اجازت نہیں ہے اس کے مرشید مرشدِ کامل نہیں اور اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو جو بھی اس کو سرے سے حق نہیں پہنچتا ہے کہ لوگوں سے بیل لے لیں لوگوں کو ذکر دے دیں لوگوں کو ہاں جی سیر سلوک کے راستوں پہ لے جانے کی کوشش کریں کیونکہ وہ خود غیر مجاز ہے تو غیر مجاز جو دوسرے بندوں کے کیسے رہنمائی وہ خختہ خختہ کی ایک بیدار والی بات ہے تو یہاں شاسین فرمائے من موشر اس کو مجاز اجازت ہو بیاض دینے میں ذکر دینے میں طالب علموں کی رہنمائی کرنے میں ترکت کی مین کامل ایک کامل ایک منشد کامل سے اس کا اجازت ہو صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہاک کا زائب عجیب واجب ہے کہ اس کا منشت کامل جس کی طرح سے اس کو اجازت مل رہا ہے یا کوئی نہ مسلسل یہ کہ وہ مسلسل اللہ رسول یعنی اللہ اس کی طریقات کا سلسلہ رسول اللہ تک بدعن کسی انقطاع سے پہنچتا ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا انفسان بدعن کسی انقطا ہے ہمیں ذرا بتائیں بھائی با فقر کا سلسلہ کدھر جاتا ہے بار کا سلسلہ کدھر جاتا ہے ابھی فقیر کے بیٹے کا سلسلہ کدھر جاتا ہے تو فقیر کا اپنا کوئی منشت نہیں ہے ہاں جی, اس کا اپنے کوئی معیشت کامل کا نہیں ہے تو پھر جو ہے جو اس, اس کے سر پر پیر ہی نہیں ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جو کہ شاست کے اس واضح حکم کے اس نے اس کو کس نے اجازت دے دیا لوگوں سے آخر بے کا تلقین ذیر کا اشاعد طالبین کا اس کے کا مشیدہ کامل کون ہے اس نے اس کو یہ اجازت دے دیا کبھی بھی وہ نرباش قوم کا جب ہمارے صفحے میں نرواشاہ کے ممتاز علماء معجدہ باپی برش مرحوم با اادشاہ اور ع سلے باب امشاہ باسنشاہ شیر شیخ با اور یہ تمام ممتاز علماء بابا مفتی عبداللہ مرحوم کے گھر میں ہم سب نے باب فخیر کو باغات دعوت اتحاد دیے ہم نے بابا فخر کو خط دیا تھا کہ آپ ہمیں مطمئن کرائیں باجو آپ ہمیں مطمئن کریں کہ آپ کا سلسلہ ہم نے آپ سے ملنا آپ سے سوالات کرنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں تحفظات تھے تو بابا فخیر نے ہمیں ملنے نہیں دیا ہمیں اجازت نہیں جب میں باپیر سے اکیلا ملا ہم اکیلا ملا بے شک جو ہے لیکن اس سے با کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس نے شرر لگایا باپیر اور میرے ملاقات میں تیسرا آدمی نہیں ہوگا ون ٹو ون ملاقات ہوگا ہاں جی باپر کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے سو آدمی بھی رکھوں ہم سب ملنا چاہتے ہیں بولا لیکن وہ صرف آپ اور میں ملوں گا تاکہ جو ہے یقینی بات ہے اس کے بعد یقینا چیز کچھ نہیں نکلنا باپیر نے کہا میں نے بابا کا محلہ دیا بابا اکر نے کہا میں نے کہا باپیر کو محلہ دیا ایک تو جھوٹ بول ہاں جی لیکن کون جھوٹ بول ہے عقل اور شعور علم بولتا ہے اور انصاف بولتا ہے جو آدمی گواہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی جھوٹ بولتا ہے جو آدمی سو گواہ رہنا چاہے رکھ ہماری تو کے درمیان وہ سچا ہے جو آدمی ون ٹو ون بات کرنے کے لیے تیار ہے گواہ رہنے تیار نہیں ہے عقل شعور علم یہی بولتا ہے انصاف یہی بولتا ہے وہی جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے ہم اور بادشاہ کو علماء ہمارے گردن بری ہم بابا کیسے ملنا چاہیں ہم نے بات اجازت مانگا ہم آپ سے ملنا چاہیں تو انہوں نے اجازت نہیں دیا بعد میں بھی ہمیں مطمئن نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ہمارے خلاف بابشہ کے خلاف شہر سندر کے خلاف باپیر کے خلاف خوب اس کے اپنے محافل میں مجالس میں احتکاف کی مجلسوں میں ہاں جی خوب پروپگنڈہ ہیں اور یہ پروگنڈہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس عبادت کا ثواب بھی ان کی جماعت ابھی تک لے رہے ہیں اور اپنی جولی بھر رہے ہیں ہاں جی تو لہٰذا ہم نے اپنے ذمہ داری ادا کر ہم نے کوئی ساز باز بھی نہیں کیا ہم نے کوئی غیر ذہنی مخالفت بھی نہیں کیا ہم مطمئن ہونا چاہتے تھے اگر باپ اگر ہمیں مطمئن کرتے تو ہمیں بالکل اجازت ہوتی ہے ان کو اور ہم بھی ساتھ دیتے اور ان کی مدد کر لیتے لیکن انہوں نے مطمئن نہیں کیا ہاں جی اور انہوں نے جو ہے اس وجہ سے ہمارے باپی نے ان کے ساتھ نہیں دیا تو ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نہیں کیونکہ ان میں یہ شرح نہیں پائے جاتے تھے ہاں جی مجازن فی عادل بےحد کا اس نے کس کی اجازت دی جا کون سے مرشد کامل نے بابا فخیر کو اجازت دی دیا پھر ان کا سلسلہ اس کے مرشد کون ہے اس کا سلسلہ کہا جاتا ہے بابا فخیر کا اپنے سلسلہ کہا جاتا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہاں کبھی بھی اس حقیقت کو واضح نہیں کر سکا قوم کے لیے ملمن تو علم کر کے چھلایا تو اس طرح تو دین نہیں چلتا ہے زین گرا میں ہم لوگوں نے ہمارے قوم نے دین کو ہاں جی میں ان شرائط پر اترنے کے لیے سختی سے پیش نہیں آیا ہم نے غیرت دینی کا مظاہرہ نہیں کیا کربلا سے سبق نہیں لیا دین سے کھیلنے والوں کو کیروان پکڑنے اس لیے ہمارے دین جاہلوں کے ہاتھوں میں کھیلوں بن چکا ہے اللہ ہمارے قوم کو ہدایت دے دے تو آگے فرماتے ہیں ہاں کہ اسی طرح واجب ہیں یقون مسلسلن ال رسول اللہ رسول اللہ سنتا اس کا سلسلہ جاتا بلا فس بدونا کسی ان کے اس کے بعد بکری انشاء تھوڑا سا رہیں گے یا ہم کل دوبارہ پڑھیں گے